أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقتلون نماءا تطوق قلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم اور وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مال جو ان کو ملا ہے اور مال دیتے وقت یعنی خیرات کرتے وقت ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے سا یو سارخیرات یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں خوب نیکیاں کرتے ہیں وہ لہا ساد اون اور یہی سبقت لے جانے والے ہیں کل کے سبب کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا نہ بڑا شرک نہ چھوٹا شرک بڑا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی کھا لے کہ کوئی اور بھی خالق ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے تو کسی اور کی بھی کرنی ہے یہ بڑا شرک ہے یہ بخر ہو جاتا ہے چھوٹا شرک ہے جیسے ہم ماحول میں باتیں کرتے رہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فلان چیز کھا گیا پیٹ میں درد ہو گیا فلان چیز چلے گیا ادھر تو میں جلدی چلے گیا تو فائدہ ہو گیا میں جلدی چلے گیا تو فائدہ ہو گیا یہ نہیں ہے سب بدلا کرنے والا ہے لیکن یہ چھوٹی غلطی ہے خلاف عہدہ ہے یہ وجو کرنے سے ذکر کرنے سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے بڑا شرک نہیں ہے کل کے سبق میں بات آئی تھی وزین و ایک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو ہریا کاری نہ ہو گئی ہو پتہ نہیں اس بندے کو زیادہ ضرورت تھا تو تھوڑا دے دیا ہے یوں ڈر رہے ہوتے ہیں دوستو نیک آدمی کی کوالٹی اعلی درجے کے نیک آدمی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نیکی کرے اور ڈرتا رہے کہ مہاد نہیں نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اپنا نیک آدمی کی کوالٹی یہ ہے کہ گنا کرے اور ڈر جائے گنا ہو گیا فوراً ڈر گیا کہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے اور توبہ استغفار میں لگ گیا ادنا درجہ ہے ایمان کا اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے ہے اس کو فکر ہی نہیں بلکہ گناہ کے اوپر اور نخرے کرتا ہے کہ ہم نے تو یوں بھی کیا جو بھی کیا ہے یہ منافق ہے گناہ کر کے اس پر عرور کرنا فکر مند نہ ہونا یہ منافق کی علامت ہے نیکی کر کے نیکی پر ڈرنا معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ اعلیٰ درجے کے نیک بندے کی دلیل ہے جس کو قرآن مجید نے اکیس بارے میں بھی فرمایا فرمایا کہ جنوب مندل جنوب نیک لوگوں کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستر سے جدا رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ضرور اربم خوف بھی ہیں بھی کہ اللہ اللہ ہم صحیح, صحیح کر رہے ہیں جب یہ در نصیب ہو جائے نیکی پر تو نیکی کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے نیکی پر نفا آ جائے ماشاء اللہ جی آج رات کو اٹھ گئے اور بیس رکاتے نفل بھی پڑی ہیں دو چار سفارے تلاوت بھی کر لی ہیں یہ نفا آ کیا کیا ہو رہی ہے. نا. نیکی کرے برے اللہ کی شان کے مطابق غزالی رحم اللہ ہیں. سب دنیا ہلاکت میں, جس کو میں ہیں. انسان سارے انسان ہلاکت میں مگر ایمان والے اور جو اچھے کام کرتے ہیں دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہیں کوئی بات ادھر سے ہو جائے صبر کرتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے چار قوبیاں ایمان اول سالے دوسری کو اچھی بات بتانا اور کچھ ہو جائے تو سبر کرے لوگ کہتے ہیں فوراً فتوا لگاتے ہیں کوئی اچھی بات کرے امام غزالی کا انداز رکھنا ہے ضرور ہے وہ مجدد ہیں اور اپنے صدی کے بڑے امام گزرے ہیں دین کا خاص تصور پیش کیا ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں سب دنیا ہلاکت میں ہے مگر وہ جو عمل کرتے ہیں جو علم کے مطابق عمل ہے صرف سب سمجھتے نہیں بات ہو اس کے مطابق عمل بھی ہے نماز روزہ یہ عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہو جائیں گے فرمایا سب عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں ہلاکت میں ہے مگر مخلص کامیاب ہو جائیں گے مطلب ہے عمل کرے بندہ لوگوں کو بتاتا پھراتا پھر بتاتا تھے تو مخلص نہیں ہے ریاکاری ہو رہی ہے عمل کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے جو مخلص ہیں مخلص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا ہی خاطر اور یہ اخلاص نصیب ہوتا ہے ذرا مجاہدے سے آپ کبھی تنہائی میں دو رکھا نفل پڑھیں نا اور اس میں غور کریں کہ اس میں کوئی اور خیال تو نہیں آیا اگر آیا ہے تو پھر پڑھیں پھر پڑھے اللہ کی رضا دکھاتے ہو نا جب چیز تو پھر اللہ کے علاوہ دوسرے کا خیال کیسے آئے گا پھر دوبارہ نفل پڑے پھر اگر کسی کا خیال آ جا اپنے کوئی زمین کا خیال کھیتی باڑی کا خیال کاروبار کا خیال ہے ابھی نہیں ابھی صحیح نہیں پھر دوبارہ نفل پڑے اللہ کی رضا کی خاطر جو چیز ہو تو اس میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے نا یہ بات ہے فرمایا سب عمل کرنے والے ہلاکت میں ہیں مگر مخلص لوگ بچ جائیں گے فرمایا کل فطر خطرے میں رہتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق نیکی ہوئی اللہ قبول کر لے بس گرم لگا رہتا ہے تو یہاں بھی ان لوگوں کا ذکر ہوا جن کو اللہ نے رزق دیا وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور پھر ڈرتے رہتے ہیں اللہ قبول کر لے معلوم نے بورا کیا کہیں ریاکاری نہ ہو یہ ڈر ضروری ہے ہر نیکی پر ڈر ضروری ہے نیکی قبول ہوتی ہے اللہ درتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے ان کا نظریہ پکا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے حساب و کتاب ہے تو پھر اس کی خلوت اور جلوت سب برابر ہو جائے گی اس کا ظاہر اور واطن برابر ہو جائے گا جب اس کو میں اللہ کے سامنے احساس کا ڈر لگ جائے اور یہی اصل چیز ہے ایمانیات کی کہ یہی صحابہ محنت ہے یہی انبیاء کی محنت ہے یہی خیال میں بھی جب گناہ آ جائے گا اس پر بھی استرفار کرے گا کہ وہ گناہ کر لے تو اندر ظاہر بات بتا برابر جائے جلد اس کی طرح نہیں. بھی. اور جب یہ ایک ہو جائے وہی کو اپنا بنائے قرآن حدیث کو اپنا بنائے جب نیب بن گئے تو فرشتوں کو پراس کر جاتا ہے اس میں خیر و شروع چیزیں موجود ہیں لیکن شر کو دبا رہا ہے اور خیر کو اپنا رہا ہے. نظریہ ہی ہے ان لوگوں کا ڈرتے کیوں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضری دے لی ہے او دوڑنا دورنا تیز دورنا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی بات جب پتہ چلتی ہے تو یہ فون کوشش کرتے ہیں کہ میں اس نیکی کو کروں ایک اس کی تعریف یہ ہے یو ساری دوسری تعریف یہ ہے سارے نفل یہ سارے نفل اٹھارے لوگ کی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی مثاب اس طرح ہے یہاں اتنی نہیں محسوس ہوگی جب بندہ حاجی عمرے میں جاتا ہے نا تو حتیم میں نفل پڑھنے کا جو بیت اللہ شریف کے ساتھ وہ کرتا ہوا ہے سی گول حتیم میں نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا مسجد نقوی میں موقع ملتا ہے اور فوجی دو چار نفلوں کے بعد نظر رکھتا ہے بندے کو کہتے ہیں حاجی صاحب جل تو دوسرے کو مطلب جگہ ملے <سلام> بندہ ایسے, ایسے نظر ایسا ہے تو اور پڑھ لوں اور کرتا ہے جب بندہ نیچے تو کافی ہو گیا لیکن یہ کہتے میں اور بھی یہاں مل جائیں یہی مقام ابراہیم اور مکان امکنہ مقدسہ کی بات ہے جیسے آتا ہے مومن کی مثال یہ ہے کہ مچھلی جیسے پانی میں خوش ہے مومن مسجد میں خوش ہے تو سارے کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ نیکی کی بات پتہ چلتی ہے تو فوراً ہیں دوسری تفسیر یہ ہے یہ سارے اونت الخیرات نیکی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمارت غزالی کی بات جا جائی وہ فرماتے ہیں کہ نیکی انسان کے پاس اللہ کی طرف سے مہمان ہوتی ہے یہ بندہ میزبان ہے اگر یہ میزبان اس نیکی کی قدر کرتا ہے صحیح ادا کرتا ہے تو وہ مہمان پھر میزبان کے پاس دوبارہ آتا رہتا ہے باسفیہ نے اس کی تعبیر یوں کی ہے ہر وہ نیکی لیکی مقبول ہے اسی نوعیت کی نیکی کی دوبارہ توفیق مل جائے گی پڑے پڑھے کل دوبارہ اشراف کی توفیق نصیب ہو گئی آج انفاق کی شبیر اللہ کیا دوبارہ انفاق کی شبیر اللہ آج نماز پڑھی کل دوبارہ نماز کی توفیق تو ہر وہ نیکی جو وجہ آئی اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اسی نوع کی نیکی کو توفیق دب دب نصیب ہو جائے تو پہلے توفیق نصیب رہتے ہیں کہ ہم سے کہیں نماز نہ چھوٹ جائے،, جائے فلانی عبادت نہ چھوٹ جائے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ علامت ایمان والے کی ہے کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری کی اس کو دماغ میں فکر ہے یہ ٹینشن مطلوب ہے یہ ٹینشن مقصود محبوب ہے اور ہم لے کے سوار کی ہے اور جو لوٹی کی ٹینشن مقبول تھی محبوب تھی اس کو چھوڑا ہے اور اس ٹینشن میں صحت اچھی ہوتی ہے فکر آفت کی ٹینشن لےٹی اور تقریب کی ٹینشن میں انسان کی بو زبان ہوتی ہے صحت اچھی ہوتی ہے اور وہ جو ٹائم ہم نے اپنے اوپر سوال کی ہے اس سے نیند بھی خراب صحت بھی خراب سب کچھ خراب ہے یہ سارے تیسری تفصیل یہ ہے کہ لوکی کی فکر میں رہتے ہیں بہت سارے ساتھی ہم بھی اب جلدی سفر کر رہے ہیں تو اثر کی نماز پیسے پڑھ لیں تاکہ خزاں نہ ہو جائے زور یوں نہ ہو جائے یہ فکر اچھی فکر ہے یہ ہونی چاہیے کہ میرے یہ تلاوت ہے وہ نہ رہ جائے انسان کے جو نیکی کابل بانوا جلدی بھی ہو کہیں سفر بھی ہو تو اس میں ناگا نہیں ہونا چاہیے بس تھوڑا سا کرنا تین بارے پڑتا ہے جو ہم تو اور کسی سسٹم نے تو ہمارا ناگا نہیں مناشت کا نام ہے یا دن کا ناگا ہے رات کے کھانے کا نام ہے اچھی اچھی ہوٹلیں بھی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اچھی اچھی ہوٹلیں کھانا کون صاف ستھرا دیتے ہیں اور کون پرانا جو ہے وہ اس کو پل کا لگانا میں میں میں نمازی ہے مجھے بھی معلوم ہے لیکن مصروف بنے بھائی نماز ہے نماز باقی پورا وقت میں نماز مستحب زیادہ ثواب ہے نماز پڑھتے ہیں ساتھی لیکن بس وہ تاخیر کر دیتے ہیں دو رکاتیں نکل گئیں دو مل گئیں جات پوری جماعتیں نکل گئی یہ ٹائم آخری حصے میں چلا گیا دیکھو نماز پر اتنا ہی وقت خرچ ہوتا ہے جتنا بعد میں پڑھیں گے جتنا پہلے نماز کو بروقت وقت ادا تو نیک بندوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نیکیو میں تاخیر نہیں کرتے تجربہ یہ ہے دوستو آپ بھی کر کے دیکھیں کہ نماز کو بر ادا کیا جائے تو کام ٹھیک ہوتے ہیں کاموں کی وجہ سے نماز کو تعمیر میں لایا جائے تو کام بھی صحیح نہیں ہوتے اور نماز بھی تعطمیر میں پریشانی مصیبت کر دیں تب بھی اللہ سے دعا تب بھی اللہ غسام تب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی اس کو رد کر دے اس کو دور کر دے بھی نہیں جب انسان پر پریشانی اور کوئی خوشی اور کوئی اور عمل کی کوئی نیب ہو جائے تو یہ پریشان ہوتے ہیں نیٹوں میں مسابقت کرتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ سمعین سے سمع